القاہر فوق عبادی وہ اپنے بندوں پر غالب ہے جو چاہے کر سکتا ہے وہ تم پر نیک بان فرشتے بھیجتا ہے اس سے مراد کرامن کا بھی ہیں جو نیکی اور بدی کو لکھتے ہیں اور اس سے مراد وہ محافظ فرشتے ہیں جو بندے کی حفاظت کرتے ہیں اذا جا دل مئ تو ادا جا یہاں تک کہ جب آتی ہے آحاد مئ تم میں سے کسی کو موت تب ہو رسول تو ہمارے رسول اسے موت دیتے ہیں یعنی فرشتے اسے موت دیتے ہیں فرتول اور وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتے فرمائے کہ وہ حفاظتی فرشتے اٹھ جاتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر بہانہ بن جاتا ہے اور وہ حفاظت نہیں کرتے کیونکہ اب موت کا وقت آ گیا غور کرو ثم ردو الا اللہ وہ مرنے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں مؤحم الحق وہ اللہ جو ان کا سچا مولا مالک اور آقا ہے الحکم سن لو فیصلہ حقیقی تو اسی کا ہے وہ ہوا اصر اور وہی جلد حساب لینے والا ہے قل اے میں یو فرمائیے جی کم من وہ لماتی ولبحری تد نہ ہو آؤں اے مشرقین مکہ بتاؤ خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہیں کون مصیبت سے نجات دیتا ہے جب تم اسے گریاؤ زاری کرتے ہوئے اور دل میں چپ کے کے یاد کرتے ہو لائن انجانا منہادی اور اس وقت تم یہ کہتے ہو کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات مل گئی لنک نہ منشا کرین ضرور ب ضرور ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے خیریت آیت کریمہ مشرقین مکہ کے رد میں ہے لیکن آج گناگار مسلمان ذرا غور کرے کہ کیا ایسا نہیں ہوتا جب ہم بالکل پھنس جاتے ہیں تو اس وقت اللہ بھی بہت یاد آتا ہے اور اس وقت تو ایسا دل ہمارا کرتا ہے کہ بس اب تو ایسے نیک بن جائیں گے بالکل سب گناہ چھوڑ دیں گے لیکن جب انسان مصیبت سے دور ہو جاتا ہے پھر بھول جاتا ہے کل اللہ یو ن اے منہا محبوب آپ فرمائیے اللہ ہی تمہیں ان مصیبتوں سے حقیقی طور پر نجات دیتا ہے وہ مین کل اور ہر کرب سے مصیبت سے وہی وہ نجات دیتا ہے تم ان تم پھر اے مشرقی نے مکہ تم ناشکری کرتے ہوئے شرک کرتے ہو اور بتوں کی پوجا کرتے ہو قل محبوب آپ فرمائیے هو ان يبعث عليكم عذاب من فوقكم گناہ کرنے والے کو ڈرنا چاہیے اشاد فرمائے محبوب آپ فرمائیے وہ رب قادر ہے اس بات پر کہے لوگوں تم پر اوپر سے عذاب کو بھیجے چاہے وہ پتھر کا عذاب ہو چاہے وہ بارش کا عذاب ہو چاہے وہ طوفان کا عذاب ہو چاہے وہ ادھی کا عذاب ہو او من تحت ارجلکم وہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے چاہے وہ زمین کا عذاب ہو یعنی زلزلہ ہو یا مختلف قسم کی بیماریاں او یلب شیان اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ آپس میں ایک گروہ کو تم سے ٹکرا دے تو یہ لڑائی ہونا ناچاکی ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے قواد حکم بھر تم ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے ایک گرو دوسرے گروہ کو تکلیف پہنچائے لڑ لڑ کر اپنی قوتوں کو تقسیم کرتے رہیں حقیقت یہی ہے کہ جب تک مسلمان دین پر عمل پیرا رہے آپس میں محبتیں رہیں جب دین سے دور ہو گئے تو ناچاکیاں بڑھ گئیں انظر کیف انصرف الایات دیکھو کیسے ہم ایتیں بار بار بیان کرتے ہیں لعلهم يفقهون تاکہ وہ سمجھیں وکذب به قومك اور آپ کی قوم نے اس قران کو جھٹلایا وہ الحق حالانکہ یہ سچا کلام ہے قل ام حبوا فرمائیے لست علیکم بوکیل میں تم پر وکیل نہیں ہوں یعنی اگر تم عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے نہ عمل کرو تو تمہارا نقصان ہے تمہارے عمل نہ کرنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں لکلی نبعیم مستقر ہر خبر کے لیے ایک مقررہ وقت ہے عذاب کا بیماری کا تندرستی کا موت کا قیامت کا اللہ تعالی نے ہر چیز کو مقرر فرمایا و صوفتا علمون اور عنقریب تو جان لو گے وہی نون فی آیا اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں فضول بحث کرتے ہیں الجھتے ہیں اعتراضات کرتے ہیں فعار دن تو تم ان سے ایراض کر لو حتا یود فی حدیث یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں قرآن مجید فقان حمید نے بحث کرنے سے الجھنے والوں سے الجھنے سے منع فرمایا تو ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ چوراہے پہ بیٹھ کر یا جہاں بھی ملتے ہیں کوئی دین پر اعتراض کرتا ہے کوئی اولیاء پر کوئی حضور پر کوئی صحابہ پر کوئی اللہ کی بھی ادبی کرتا ہے اور وہ ان سے بحث کرتے ہیں ان سے بحث کرنا بھی حرام ہے انہیں جواب دینا بھی حرام ہے بلکہ ان سے روح گردانی کا حکم قرآن پاک نے دیا ان سے احراض کر لیجیے انہیں ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں لفٹ نہ کروائیں انہیں اہمیت نہ دیا انہیں کہیں کہ یہ فضول قسم کی باتیں ہیں فضول اعتراضات ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کی نور سے منور ہو اور جب انشاءاللہ نور قرآن سے حقیقی معنوں میں منور ہوں گے تو آپ کو ان سوالات کے جوابات مل جائیں گے یہ ایک بات ہے یہ ہزار پر بھاری ہے اعلیٰ حضرت امام سنت نے فتح و رضی شریف بارویں جلد میں یہ بات لکھی کہ زید کے بارے میں کسی نے کہا کہ زید بدعقیدہ لوگوں سے بحث کرتا ہے اور وہ جوابات دیتا ہے حالانکہ زید عالم نہیں ہے تو اعلی حضرت نے فرمایا اگر وہ صحیح جواب دیتا ہے تب بھی ہے اور یہ حرام کام کر رہا کہ غیر عالم کو بحث کرنا یہ حرام ہے وہ انما ماں سی فلا تقد مال قومی ولیمین اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے اور تم غلطی میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ جاؤ تو کیا حکم ہے قرآن پاک کا فلاں تک پھر نہ بیٹھو بعد ذکر یاد آ جانے کے بعد اٹھ جاؤ وہاں سے یاد آ جائے کہ ہم سے غلطی ہو گئی یا نہیں بیٹھنا چاہیے مال قوم وال ظالم اور گناہ گار قوم کے ساتھ نہ بیٹھو وما عال لدین یتقون من حساب من شعین اب سوال یہ ہوتا تھا کہ مومنین جب نصیحت کرتے ہیں کافروں کو لیکن وہ نصیحت پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو مومنین جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وہ ایمان لے تو فرما شریعت کے دائرے میں رہ کر تمہیں تبلیغ کرنی ہے اس کے بعد تم مکلف نہیں ہو اما الدین من امن احسابی منشئی جو متقی پر ازگار لوگ ہیں کل روز قیامت کافروں کے بارے میں ان سے سوال نہ کیا جائے گا کافروں کے حساب میں سے کوئی چیز ان پر لازم نہیں ہوگی ورنہ ذکر ہو ہاں نصیحت کرنا مومنوں کو چاہیے کہ انہیں اچھی نصیحت کر دیں بس لا الحم یتقون تاکہ وہ ڈرے اور متقی پر حزگار بن جائیں اور کافروں کو نصیحت کرنے کے بعد یا گمراہ لوگوں کو نصیحت کرنے کے بعد تو ہدایت پذیر نہ ہو تو کیا کریں فرمایا وزر اللہ دین تخزین لغیب اللہ ان سے تعلقات ختم کر دیجئے اور چھوڑ دو و مانے چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا وہ غرت حم الحیات دنیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو وہ ذکر بھی ہی ہاں انہیں نصیحت ضرور کرو نصیحت کر کے ان کے حال پر چھوڑ دو ایسا نہ ہو پھر عرض کروں کہ نصیحت کرتے کرتے انسان کسی کو سدھارنے کے لیے خود بگڑ جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنی اصلاح کی فکر رکھنی ہے ان تب سلا نفسم بیما انہیں نصیحت کرو کہ کہیں کوئی جان اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑی نہ جائے لئی صلاح مندون اللہ ایسی جان جو گناہوں کی وجہ سے پکڑی جائے گی اللہ کے مقابلے میں اس کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا ولا شفیع اور نہ کوئی سفارش کرنے والا وہ انتا دل کل اور اگر وہ جان عذاب سے بچنے کے لیے ہر چیز دے دے ہر چیز فدیے میں دے دے لا یؤخذ خز منہا اس سے وہ چیزیں قبول نہ کی جائیں گی یعنی جس کا ایمان برباد ہو گیا چاہے گناہوں کی وجہ سے ہو یا شروع سے وہ کافر ہو جس کا ایمان برباد ہے یا برباد ہو گیا وہ جہاں نم کے عذاب کا مستحق ہوگا اور نہ کوئی اس کا دوست بننے کو تیار ہوگا اور نہ کوئی اس کی سفارش کرنے کو تیار ہوگا اور نہ اس کے پاس مال ہوگا اگر ہوتا بھی تو اس سے قبول نہ کیا جاتا اولائک اکل اب سلو بیما یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جو انسان کے دل کو ہلا دیتی ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ وہ پکڑے جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے لہم من حمی ان کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی پینے کے لیے ہوگا ایسا کھولتا ہوا گرم ہوگا کہ جب اول تو انہیں بھوک لگے گی بھوک کے مارے یہ چیخیں گے پھر انہیں کھانے کے لیے زہریلا کانٹے دار درخت دیا جائے گا وہ سکھائیں گے گلے میں اٹک جائے گا نیچے نہیں اترے گا پھر انہیں خیال آئے گا کہ دنیا میں کوئی چیز گلے میں اٹک جاتی تھی تو ہم پانی پیتے تھے وہ پانی مانگیں گے اور کافی عرصے تک اس تکلیف میں رہیں گے پھر انہیں کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا پیاز کی شدت اور گلے میں اس قدر سخت تکلیف ہوگی کہ وہ کھولتا ہوا پانی بھی پینے کو تیار ہوں گے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہیں کھولتا ہوا جہنمیوں کا پیٹ دیا جائے گا اور جب وہ قریب کریں گے تو اتنا گرم ہوگا کہ چہرے کی کھال اور گوشت اس میں گر جائے گا اور جب پییں گے تو وہ جسم کی ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دے گا لہم شعاب من اہم ان کے لیے کھولتے ہوئے گرم پانی کے پینے کا عذاب ہے وہ اذابن علیم اور دردناک اذاب ہے بیما کانو یک فرون اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے مومن کو اس آیت پر اس لیے ڈرنا چاہیے کہ روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے بسا اوقات گناہوں سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور وہ توبہ نہ کرے تو مرتے وقت شیطان اس کا ایمان ضائع کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے